أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات طبها فالموريات قد حنف المغيرات فأثرن به نقعا فوسطن به شمعا إن الإنسان ربه لك نود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفليعلم إذا بعثر ما في القدور وحصل ما في الصدور إن رب سورت اللہ دیا مکی صورت ہے گیارہ آئےتیں ہیں ایک رکو ہے ترتیب نزولی ہے چودہ اور ترتیبیں توقیسی ہے سو میں نکی بدی کا انجام ایسی خوبی کے ساتھ بیان کیا گیا کہ آپل رکھنے والا انسان سننے کے بعد قبول کرنے میں تردد نہیں کر سکتا لیکن جو ذدی ہوتا ہے کج ہوتا ہے ہٹ درم ہوتا ہے ان کے لیے دلائل اور نصیحتیں کافی نہیں ہوتی جیسے آپ نے مشہور ایک اردو کے اندر محاورہ سنا ہوگا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو یہ دلائل سے نصیحت سے نہیں مانتے اس لیے اب اس صورت میں جہاد میدان جہاد میں دوڑنے والے گھوڑوں کی چند اوصاف بیان فرما کر ڈرانے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے سورت کی فضیلت یہ ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے, کہ نصف قرآن کے برابر ہے نصف قرآن دو مرتبہ پڑھیں گے تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی سے بھی مفان روایت ہے اس کا شان نزول شان نزول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ایک ماہ تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا تو یہ صورت نازل ہوئی شاہ بالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن عمر انصاری منذر ممنون زال راہ منظر بن عمر انصاری اس کی امارت میں بنی کی, کی نانا کے ایک قبیلہ ہے تو ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا منظر بن عمر انصاری کی امارت میں بنی کی نانا کے ایک قبیلے ایک لشکر بھیجا اور پورا نظام طے فرما دیا کہ اس دن حملہ کرنا ہے صبح صبح حملہ کرنا ہے کیسے حملہ کرنا ہے تو یہ پورا نظام سمجھا دیا اور بتایا کہ اس دن آپ نے واپس آنا ہے اور راستے میں ایک ندی پڑتی تھی ایک نہر پڑتی تھی اتفاق سے اس دن وہ ندی چڑی ہوئی تھی تو لشکر اس سے پار نہ ہو سکا اس لیے اس روز یہ لشکر وہی ٹہرا اگلے دن پانی کم ہوا تو لشکر وہاں سے گزر گیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا اسی طرح صبح کے وقت حملہ کیا اور ان کو شکست دے کر واپس ہوئے لیکن راستے میں ٹہرنے کی وجہ سے یہ تاخیر ہو گئی ادھر منافقین نے ایک کے تو منافقین نے یہ افواہ اڑا دی کہ وہ لشکر تو تباہ ہو گیا پر ایک آدمی بھی اس میں سے باقی نہ رہا تو مسلمانوں کو بہت ہوا تو اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی اس سورت میں گھوڑوں کی اودہ بیان فرمائی ہے اللہ رب العزت نے کہ گھوڑوں کا حملہ آور ہونا دشمنوں کی جماعت میں گھس جانا اس کا ذکر آئے گا جب یہ سورت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو تو سنی ہو گئی اگر یہ صورت مکی ہے نا تو یہ جو واقعہ ہے یہ اس صورت کا شامی نزول کیسے بن سکتا ہے کیونکہ ہجرت سے پہلے جہاد ہی نہیں تھا کہ لشکر وغیرہ بھیجنا گیا پسہ پیش آتا ہم؟ جہاد کا حکم تو مدینہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے اسی شامی نزول کی وجہ سے پاس حضرات نے اس صورت کو مدنیہ کہا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکی سورت ہے وہ اس سورت کو پیشن گوئی قرار دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو جہاد کی قوت نصیب ہوگی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی یہ قسم کی خوشخبری ہے جو کہتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے تو وہ ہیں کہ یہ سورت خوشخبری ہے کہ مسلمان جہاد کریں گے اور غلبہ حاصل کریں گے فتح حاصل کریں گے جہاد کے طریقے پر یہاں تک آپ سب کو بات سمجھ میں آ اب آتے ہیں ترجمے کی طرف ترجمہ دیکھیے پہلے پھر تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ والا دیا آ دیا یہ آدیت ان کی جمع ہے آدیات کی جمع ہے اس کا معنی ہوتا ہے تیز دوڑنے والی تیز دوڑنے والی دوڑنا دوڑنا آدیات کا معنی ہوگا دوڑنا اور یہاں الدیات سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک تیز دوڑنے والے گھوڑے ہیں تیز گھوڑے مراد ہیں اور بعض مفسرین کے نزدیک اونٹ مراد ہے تیز ترین اونٹ مراد ہے بہترہ مانا ہاں دوڑنے کی حالت میں گھوڑے کے پیٹ سے آواز نکلتی ہے تو اسی ہاں. ہاں قسم کے لئے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں قسم ہیں ان گھوڑوں کی جو ہاپتے ہوئے دوڑتے ہیں موریا اس کی واحداتی ہے موریا یہ باب افاظ سے ہے ای را باب افاظ اس کے بعد آگ روشن کرنا آگ روشن کرنا اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو پتھریلی زمین پر چلتے ہیں جو پتھریلی زمین پر چلتے ہیں تو ان کے سموں کی رگڑ سے چنگاریاں نکلتی ہیں سم جانتے ہیں گھوڑے کی سم ہاں وہی اچھا تو جب پتھریلی زمین پر چلتے ہیں تو جمہور کے نزدیک اس کا یہی مانا ہے قدا قد, حا, قد حا. جانتے ہیں چکمات. ایک پتھر ہوتا ہے اس سے آگ نکلتی ہے تو قد خاکہ مانا ہوتا ہے چکماک سے آگ نکالنا اور یہاں مراد یہ ہے کہ مراد یہاں پر گھوڑوں کا جو نال ہوتا ہے نا نالدار, نالدار کو پتھریلی زمین مارنا گھوڑوں کا نالدار ٹاپوں کو پتھریلی زمین پر مارنا اکثر ترجمہ یوں بنے گا پلخا د حسن ہیں ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں قدحا پھر تاپ مار کر اڑاتے ہیں واحد آتی ہے ای باب السلام علیکم وایس اُکے ہیں کیا آواز آ رہی ہے سکھ جی مغیرات باب افال سے ایک غورت باب افال چھاپہ مارنا لوٹنا غیرت میں ڈالنا غیرت کھانا نفع دینا یہ بہت ساری معنی آتی ہے اس کی یہاں پر مراد مجاہدین کی وہ پوچھ مراد ہے جو صبح دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں جو صبح کے وقت دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اونٹوں کی وہ جماعت مراد ہے جو اپنے سواروں کو لے کر قربانی کے دن صبح صبح مینا کو تیز تیز جاتی ہے وہ اونٹ جو اپنے سواروں کو لے کر قربانی کے دن صبح صبح مینا کی طرف تیز تیز جاتی ہیں فل مغیر صبح صبح کے وقت رات صبح پھر صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں مغیرات رات کا مانا کیا کریں گے حملہ کرنا پھر صبح کے وقت ملا کرتے ہیں اثرنا, اثرنا یہ ماضی کا سرا ہے جمع منس غائب کا اثرنا باب افعال سے اس کا معنی ہوتا ہے اٹھانا ابھارنا بھی اس کے ساتھ نا کہا کیا مانا تھا غبار غبار خاک اور شتر مرغ کی آواز کو بھی نا آ کہتے ہیں بہی نا کا پھر اس وقت غبار اڑاتے پھر اس وقت غارے ماضی کا سیوا سے ذرا بھائی یا سیتو درمیان میں بیٹھنا درمیان میں ہونا جمع جماعت میں توفہ واسطہ کون بھی ہی جما اور جماعت میں جا گھستے ہیں اور جماعت میں جا گھستے ہیں یقیناً إن انسان لربه اپنے رب کا لکنود بڑا نا ہے کنو کا منع نا وإنه على ذلك لشهيد اور وہ انسان اس کی خود خبر رکھتا ہے وإنه لحب اور یقیناً وہ انسان خیر سے پر مال ہے مال کی محبت شدید بہت مضبوط ہے شدید سخت ہے مضبوط ہے فل القبور افلا یا کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا اذا جب اٹھایا جائے گا باسیرا اٹھانا ما محفل القبور جو کچھ قبروں میں ہیں تو وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں سے مردے اٹھائے جائیں گے وَحُصِّلَ مَا فِي الصدور وَحُصِّلَ حاصل کیا جائے گا ماں جو کچھ فیصد سینوں میں ہے اور جو دلوں میں چھپا ہے ظاہر کر دیا جائے گا قبیر یقیناً ان کا رب ربیم ان کے ساتھ یوم ایزن اس دن لیر خبردار ہوگا بے شک ان کا رب ان سے اس دن پورے طور پر خبردار ہوگا ترکمت سمجھ میں آ اس صورت کی تفصیل کو ان کل پڑھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی کسی لفظ کا ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ